سے بو کیوں نہ ہو پھول کی میں ہے نہ ہو پھول کی ہے الحمد رب العالمین وسلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك یا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله محترم اسلامی بھائیوں اور مدرسہ رل کے ناظرین نہایتی ہی خوبصورت اور بڑا ہی निराला سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اس سلسلے کا نام ہے نغمات رضا جی ہاں وہ اعلی حضرت امام عشق محبت مجدد دین و ملت پروانہ اشعر رسالت جن کے نغمات جن کے کلام جن کی شاعری آج بھی عاشقان رسول کے دلوں میں ایک ایسا محبت اور عشق رسول کا رس گھولتی ہے آج بھی آنکھوں کو نم کرنے والے کلام پڑھ کر مدینے کی یاد میں انسان کھو جاتا ہے جی ہاں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے انہی کلاموں کو انہی نغمات کو انشاءاللہ اس سلسلے میں شامل کیا کریں گے مگر اس سے پہلے کچھ کلام رضا کی بات کرتے ہیں یاد رہے جس طرح عبادت کے لیے کچھ آداب مقرر ہیں اسی طرح نعت گوئی کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں جو اتنے ہیں کہ ان کی حدود میں رہ کر شیر کہنا نعت لکھنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے یاد رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نعت گوئی کا حقیقی شعور تو اللہ کی توفیق ہی سے ملتا ہے لیکن جملہ اصناف نعت ہی ایک ایسی قسم ہے جو انتہائی دشوار اور مشکل ہے اس میدان میں بڑے بڑے ہوش مند ٹھوکرے کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں رنگ مجاز میں تو آپ آزاد ہیں لیکن نعت کے تقاضوں کو وہی پورا کر سکتا ہے جس کا دل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سچی محبت سے سرشار ہو اس کے ساتھ علم شریعت سے بھی وہ بھرپور باخبر ہو جو دیوانوں کی طرح سوچے اور ہوش مندوں کی طرح لکھے یہ ایک ایسا گلستان ہے جس میں پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہیں جس سے ایک کامل فن ہی دامن بچا کر پھول چن سکتا ہے خود امام کو محبت آلہ حضرت اپنی نعت گوئی کے بارے میں بلکہ اس فن کے بارے میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حقیقت نعت شریف لکھنا بڑا مشکل کام ہے جس کو لوگوں نے آسان سمجھ لیا ہے اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے اگر بڑھتا ہے تو علوویت میں پہنچ جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقید ہوتی ہے البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں کوئی, کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں صاف راستہ ہے یعنی یوں سمجھیے کہ حمد میں کوئی قید نہیں جتنی چاہے آگے بڑھ جائے اللہ کی جتنی شان چاہے بیان کر دے لیکن ناز شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی ہے بہرحال میرے اسلامی بھائیوں اعلیٰ حضرت نے وہ کلام لکھے ہیں کہ جس کو سن کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے اگر کچھ جائزہ لیا جائے امام عشق و محبت اعلی حضرت کی شاعری کا تو ایک عاشق رضا نے اعلی حضرت کے مبارک دیوان ہدایت کے بخشش کا کچھ اس طرح مبارک جائزہ پیش کیا ہے رنگ رضا نرالا ہے اس امام عشق و محبت فنا رسول کو اپنے آقا پر فدا ہوتے ہوئے مختلف رنگوں میں دیکھا جا سکتا ہے کبھی تو امام عشق محبت اپنے آقا کے جلموں پر قربان ہوتے نظر آتے ہیں کبھی اپنے آقا علیہ اصلاۃ وسلام کے قدموں کبھی چہرہ انور اور کبھی سر اقدس پر واری واری دکھائی دیتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے کلام اور تحریروں کو پڑھیں تو کبھی بریلی کا تاجدار بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے راستے پر واری واری ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وارو قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو یہ راہ جا میرے مولا کے در کی ہے تو کبھی سرکار علی سلاسلام پر جان سدا کرنے کی تمنا نظر آتی ہے تو کبھی سگے طیبہ کے قدم چومنے کی تمنا کہیں سگانے کوچا کے کتوں میں شمار ہونے کی التجا ہے تو کہیں طیبہ میں مرنے کا اشتیاق رنگ دکھا رہا ہے کہیں چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے تو کہیں باد شفاعت سے دامن تر کی آبرو کی امید ہے کہیں میدان محشر میں شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید ہے تو دربار رسالت میں مجرم کی طرح حاضری کا انداز نظر آتا ہے کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید تو کہیں اپنے اتوار پر شرمندگی کا رنگ دکھائی دیتا ہے کس کس انداز پر گفتگو کی جائے وقت کا امام کہیں تو غمزدوں کو مجدہ شفاعت کا سناتے نظر آتے ہیں اور کہیں شاف امم سے خبر آوری کی التجا کرتے نظر آتے ہیں کہیں بریلی کے تاجدار اپنے دل کو ناخون پا کا شائدہ بتاتے ہیں اور کہیں اپنے وجل سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ویلام میں گمانے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں کہیں سید زادوں کی تعظیم میں انتہا کرتے نظر آتے ہیں اور کہیں آلے رسول کے بچے بچے کو نور والا کہتے نظر آتے ہیں کوئی ایک رنگ ہو تو بیان کیا جائے کبھی نعت لکھنے کو روحے قد سے کی سب سے اونچی شاخ مانگتے نظر آتے ہیں تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بیان کرتے نظر آتے ہیں کبھی پل سے سے وجد کے عالم میں گزرنے کا تصور ملتا ہے تو کبھی بحشر کی وحشت میں آقا کو دہائی دیتے نظر آتے ہیں کبھی آقا کی مہک سے دل کے گنچے کھلے نظر آتے ہیں تو کبھی آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں کبھی غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے تو کبھی رخصت کافلہ کی آہو فغاں ہے کہیں کمالے حسن حضور کی باتیں ہیں تو کہیں مدہ اہل دبل سے بیزاری کا اعلان ہے کہیں زمین و زما کیوں بنے یہ بتاتے نظر آتے ہیں تو کہیں سورج کے الٹے پلٹانے والے کی بات بتاتے ہیں کبھی اولا اعلیٰ نبی کی شان بیان کرتے ہیں کہیں کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں فاضل بریلوی ہماری توجہ کبھی تو سچی بات کرنے والے کی طرف مبزول کرواتے ہیں اور کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس وقت بلانے والے آکا کی یاد دلاتے ہیں کبھی مسندے رفات رسول اللہ کا تذکرہ ہے تو کہیں قدرت رسول اللہ کی بات ہے کہیں یادے گلے باغے خلیل ہے تو کہیں حیرانگی ہے کہ آکا کو کیا کیا کہا جائے کبھی بتاتے ہیں کہ بہشر میں کس کی رسائی ہے اور کبھی زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے جب یادیں مدینہ تڑپاتی ہے تو پھر سفر مدینہ کے تسکرہ میں ڈوب جاتے ہیں عشق کے رنگ میں نظر آتے ہیں کبھی ماہ مدینہ سے تجلی عطا کرنے کی فریاد کرتے ہیں اور کہیں دینی سہانی صبحوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہیں راہ مدینہ پر چشم و سر رکھنے کی تمنا ہے کہیں ستر ہزار فرشتوں کی حاضری کا تذکرہ ہے کہیں آسی کو عمر بھر کی صلاح کی نویز سناتے نظر آتے ہیں تو کہیں تیبہ میں مرنے کی بات تو کہیں شہر شفات نگر کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں کبھی تو سرکار کی راہ گزر کی شناخت بتاتے نظر آتے ہیں تو کہیں کی تمیز کا تذکرہ کرتے ہیں کبھی تو بے حیائیوں پر منہ چھپانے کا تذکرہ ہے تو کہیں مزے کی بھیک کی گفتگو ہے کہیں سفرِ معراج کے تصور میں گم ہیں تو کہیں نوری آقا کے دربار سے پیالہ نور بھرنے کی کیلتجا کرتے نظر آتے ہیں اور جب بریلی کا تاجدار بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علی وسلم میں سلام بھیجتا ہے تو کیا نرالا انداز ہے کبھی عاشقوں کے امام غریبوں کے آقا فقیروں کی سربت پر سلام بھیجتے ہیں تو کبھی شکم کی کناٹ مانگ کی استقامت کان لالے کرامت بھووں کی لطافت نیچی نظروں کی شرم و حیات اونچی بینی کی رفعت چمک والی رنگت لبوں کی نزاکت دہن مبارک زبان کی نافذ حکومت بازو کی قوت دل افروز سعاد، مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اسی امام عشق و محبت جی ہاں اسی اعلیٰ حضرت جن کو علماء کن القاب سے یاد کرتے ہیں اکابر اور عمائد علماء کی آنکھوں کی چھنڈک آفتاب معرفت حجت اللہ فل ارد فخر جامع علوم و فنون عالم جمیل و جلیل شیخ الاسلام والمسلمین مجدد مجد شاہ ملک سخن ولی نعمت امام اہل سنت عظیب البرکت عزیب المرتبت پروانہ شم رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی عالم شریعت پیرے تریقت رہبر شریعت باعث خیر و برکت مجدد ملتے حاضرہ معید ملت طاہرہ مجدد و محدث سے بریلوی حضرت مولانا الحاج العارف الحافظ الکاری اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے مبارک نام سے دنیا جانتی ہے آپ کا چرچا آج بھی دنیا میں موجود ہے اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اس سلسلے کا نام ہی ہم نے نغمات رضا رکھا ہے خود امام و محبت اعلیٰ حضرت اپنی مبارک شاعری کے بارے میں اپنے نغمات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں نکال انکار سبحان اللہ, سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات لکھی ہے کہ میرے کلمات میرے نغمات کسی اور کی شان میں نہیں کیونکہ نبی پاک علیہ رات کی شان میں ہے تو آپ کی شان میں جب میں نے لب کشائی کی آپ کی شان میں جب میں نے یہ اشار لکھے تو اللہ نے اسے وہ شہرت دی کہ آج ساری دنیا میں یہ نغمات گونج رہے ہیں اور انی کلمات انہیں نغمات اور انہیں اشعار کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ہر سلسلے میں ایک کلام رضا کو ہم انشاءاللہ ڈسکرائب کرنے کی اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے یاد رہے ہمیں نہیں معلوم کہ امام عشق کو محبت اعلیٰ حضرت کا ان اشار کے لیے معافی ضمیر کیا تھا مگر جو علماء نے اعلیٰ حضرت کے کلام کی شروحات لکھی ہیں ہم اس سے کچھ مدنی پھول حاصل کر کے آپ کی طرف بڑھائیں گے آپ اپنے دل کے مدری گلدستے میں سجاتے جائیے تاکہ کلام رضا اور سمجھ آئے گا جب سمجھ آئے گا تو اعلیٰ حضرت سے محبت بھی بڑھے گی اور انشاءاللہ شاء حضرت جس سے محبت کرتے ہیں جس ہستی پر فنا ہیں جی ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا آج جو کلام ہے میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے بے شک سارے ہی کلام بہت مرالے ہیں لیکن اگر کچھ کلاموں کو سلیکٹ کیا جائے جنہیں ماسٹر پیس کہا جائے جنہیں ون آف دا بیوٹیفل کلام آف حضرت کہا جائے جنہیں اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں شاہکار کہا جائے ان میں سے ایک کلام آج ہم سنیں گے سبحان اللہ اس کلام میں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے لبز واح واح کو بلکل نئے انداز میں بہت سارے اس کے اندر بھی محاورے بھی استعمال کیے اور بہت پیارے انداز میں استعمال کیا اس کلام کا جو پہلا شعر ہے اعلی حضرت اس میں کیا لکھتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفات ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفات ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنا پرہیز واہ واہ کیا تصور جمایا ہے کہ میشر کا میدان ہوگا اور اس میں نبی پاک علی سلاۃسلام اپنے گناہگار گار امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے یاد رہے حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری شفاعت میری امت میں ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں گناہ گاروں کے لیے تو اب گناہ گاروں کو نبی پاک علیہ سلاطو السلام تلاش کر کے ان کی شفاعت فرما رہے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت تخیل ال رضا دیکھیں کہ اس دن جب پرہیزگار نیکو کار وہ بھی سوچیں گے کہ اپنی پرہیزگاری گاری اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانے کی بجائے جو نبی پاک علیہ اِسلاط والسلام کی شفات کا لطف ہے جو ان کی کرم نوازی کا مزہ ہے کیوں نہ ہم بھی یہی کرم نوازی حاصل کریں اور صرف عام لوگ نہیں جی ہاں زمانے کے بڑے بڑے اولیا خود داتا گنج بخش ہجویری ہوں خواجہ خاجگان خواجہ غریب نواز ہوں یا بڑے بڑے نام جن کا آپ نام لے لیں وہ سب نبی پاک علی اصلاۃ والسلام کی شفاعت کی خیرات کس پیارے انداز میں مانگتے اپنی زندگی میں نظر آئے خود امام جامی رحمت اللہ تعالی لے کیا عشق بھری بات لکھتے ہیں چو بازو شفات را کشائی بر گناہ گار مکم محروم جامی را یا رسول اللہ یا رسول اللہ قیامت کے دن جب آپ اپنا مبارک ہاتھ شفات کے لیے گناہ گاروں کے لیے بڑھائے اے آکا جامی کو اس دن بھول نہ جائیے گا اس دن محروم نہ کیجیے گا اعلیٰ حضرت اسی شفات کو کس انداز میں بیان کر کہ دیکھو اس دن گناہ گاروں پر ایسی کرم نوازی ہو رہی ہوگی کہ پرہیزگار گناہ گاروں سے ان کے گناہ قرض مانگیں گے کہ کچھ گناہ ہمیں بھی قرض دے دو تاکہ ہم بھی نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کی شفاعت حاصل کرنے والے بن جائیں اب اس شیر کو اس تصور کے ساتھ ذرا طرز میں سنیے کیا لکھا اللہ شفاعت ہے تمہاری پھلتے ہیں تمہاری کے بعد بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے واہ وا اب دوسرا شیر ذرا سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک حسن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صورت کا کس پیارے انداز میں تذکرہ کرتے ہیں لکھتے ہیں خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ وا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ وا اب اس شعر کے اندر اعلی حضرت امام الہ سنت نے جہاں اللہ تبارک و تعالی کی شان و عظمت کا بیان بھی کیا ہے وہاں حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات بھی کی ہے یاد رہے جب کسی تصویر کی تعریف ہونا دراصل وہ مصور کی تعریف ہوتی ہے تصویر بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے اس شعر میں آلہ حضرت گویا یہ کہنا کہنے چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیری قدرت کی کیا شان ہے تیری قدرت کی کاریگری اور تیرے قلم کی قوت تخلیق کی دستکاری کے قربان جاؤں کہ تُو نے اپنے پیارے کی صورت کیسی بے مثال لاجواب اور باکمال بنائی جی ہاں میرے بیچ اسلامی شاعر مشرق اسی مبارک صورت کے بارے میں لکھتے ہیں نا کیا لکھتے ہیں کہ رخ مستفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ رخ ہے وہ آئینہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں میرے بیچ اسلامی بھائیو ایک بار نبی پاک علیہ السلاط والسلام نے خود جبری امین سے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا مضمون حدیث ہے کہ جبرین بتاؤ تم نے تو سارا جہاں دیکھا ہے سب سے سارے انبیاء سے ملاقات کی ہے کیا ہم جیسا بھی تمہیں کوئی نظر آیا سہیان اللہ جبری امین نرس کی حضور بلکہ اعلی حضرت بھی اپنے شیر میں یہ پوری بات بتا دیتے ہیں یہ تو کمال ہے آلہ حضرت کا کہ پوری بات پوری حدیث پورا واقعہ ایک شیر میں خوبصورت موتیوں کی طرح پھرو دیتے ہیں کچھ اس طرح اعلی حضرت نے لکھا کہ یہی بولے سدرا والے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یق بنایا جب ان اس کلام کی باری آئے گی تو اس کلام پر اس شیر پر بھی ہم کچھ اور تفصیل بتائیں گے لیکن کمال بات یہ ہے کہ جبریلی امین نے کیا کہ حضور آپ جیسا میں نے کبھی نہیں دیکھا تو جب بھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ خامائے قدرت کا حسن پیارے کی تماری وا ہوا وا ہوا ہوا کو محبت علی حضرت کا محاوروں کا استعمال ہم نے علماء سے ایک بات سنی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں الفاظ جو ہے وہ حاضری دیا کرتے تھے کہ حضور آپ ہمیں بھی اپنے اشار میں شامل کر لیں کس طرح آپ پھروتے ہیں الفاظ کو محاوروں کو اکلے حیران ہو جاتی ہے اب یہ جو شیر میں پیش کرنے جا رہا ہوں کیا کمال لکھا حضرت نے اشک شبھر انتظار امت میں بہیں میں صدا چاند اور یوں اختر کمال بات لکھی الازرت نے اس کا پہلا مصرا کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھی آپ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں اپنے ربزل کی بارگاہ میں اپنی گناہ امت کی معافی کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے غور کیجیے ہمارے آقا کی راتیں کیسی گزرتی تھیں اور آج ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں نبی پاکستار امت کے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے اور رات رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر, کر آنسو بہایا کرتے کہ یا اللہ میری گناہ امت کی بخشش فرما دے ان کے کو معاف فرما دے اور آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ رات کیسی گزری تارے گنتے ہوئے گزری اختر شماری سے کہتے ہیں اختر کہتے ہیں تاروں کو تو آلہ یہ محاورہ ہے کہ رات کسی کی جاگتے میں گزری تو اس کا مطلب ہے اختر شماری کرتے گزری تارے گنتے ہوئے گزری اعلی حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو خود چاند ہے آپ تو خود عرب کے چاند ہیں لیکن چاند ہوتے ہوئے آپ اختر شماری کرتے ہیں یہ آپ کی کیسی عظیم شان ہے کہ اپنی گناگار اور مت کے لیے رات بھر جاگنا اختر شماری کرنا حالانکہ آپ خود چاند ہیں اب چاند اور تاروں کو کس پیارے انداز میں ملانا یاد رہے جب چودھری کا چاند چمکتا ہے تو ویسے بھی تارے چھپ جاتے ہیں مگر نبی پاک خود چاند ہو کر تاروں کو گنتے ہوئے یعنی انتظار افو امت میں امت کے گنا معاف ہو جائے اس لیے رات گزارتے اور اشک بہاتے آقا یہ آپ کی شان ہے اور آخر میں کہتے ہیں واہ واہ ذرا شیر دوبارہ سنیے اور پھر طرز میں سنیے اور نبی پاک کے بارگاہ میں شکر کے جذبات میں سر جھکا کر سنیے۔ فخر کے جذبات میں سر جھکا کر سنیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیارے عطا فرمائے فرماتے ہیں اشک شب بھر انتظارے افو امت میں بہیں میں فدا چاند اور یوں اختر شماری اختر باہر شماری اشک باہر شب شب بھر ع سنت کی شاعری کا ایک اور کمال کبھی تو آپ کا شعر قرآن آیت کی طرف اشارہ کرتے نظر آتا ہے کبھی کسی شعر میں آپ کسی حدیث کو کبھی نبی پاک علی السلام کے کسی سیرت کے واقعے کو بیان کرتے نظر آتے ہیں کبھی کوئی قرآن واقعہ سبحان اللہ اشعار ہے یا گویا قرآن و حدیث کی تشریح اکل حیران ہو جاتی ہے اب نبی پاک علیہ السلاۃ السلام کا ایک شاندار موجزہ ہدیبیہ کا موقع تھا صحابہ اکرام علی مردوان پیاس سے بےتاب تھے پندرہ کے قریب صحابہ ہیں پانی نہیں ہے اور صحابہ اکرام علی اُردوان کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں کہ جو کچھ چاہیے ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ رب نے انہیں اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے اور یہ ہمیں عطا فرمائیں گے سرکارد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی حضور پانی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلط وسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے برتن میں جتنا پانی ہے سب ایک برتن میں جمع کر لو سب نے اپنے مشتی ایک برتن میں جب تو روایت کے مطابق بہت تھوڑا سا پانی اس برتن میں جمع ہوا یعنی گویا پندرہ سو صحابہ ہیں اور ایک برتن کا پانی بھی نہیں ہے مگر سبحان اللہ، نبی پاک علیم نے وہ موجودہ دکھایا کہ اکلے حیران ہے آج بھی لوگ اس موجودے کا تذکرہ کر کے ایمان تازہ کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اس برتن میں داخل فرمایا اپنے مبارک ہاتھ کو اس برتن میں جب ڈالا تو آپ غور کی دیئے کہ پتھروں سے پانی نکلتے تو آپ نے سنا ہوگا آسمان سے برستے تو آپ نے سنا ہوگا مگر انگلیوں سے پانی جاری ہو جائے اور ایک انگلی سے نہیں پانچوں انگلیوں سے روایت کے الفاظ ہیں گویا فوارے جاری ہو گئے اور ٹرائی ٹو ایمجن سمجھنے کی کوشش کریں کہ پندرہ سو لوگوں کو کتنا پانی چاہیے روایت کے الفاظ ہیں سب نے وضو کیا سب نے پانی پیا اپنے برتن بھر لیے مگر پانی کے فوارے جاری تھے اور روایت جو رابی ہیں وہ لکھتے ہیں اتنا جوش تھا اس پانی میں کہ اگر ہم ایک لاکھ ہوتے تو بھی سب کو پورا ہو جاتا سبحان اللہ اور میرے آکار علیہ رات کا ایسا کمال ہو تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے کیا لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر اب پیارے آقا کی پانچ انگلیوں کو کیا تشبیح دی کہ ندیاں پنج آب رحمت کی جاری ہیں واہ واہ شاہ سبحان اللہ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک کی جب انگلیاں فیض پر آئیں تو پیاسوں نے جھوم جھوم کر پانی بھی پیا اپنی پیاس بھی بجائی اور میرے آقا کی وہ پانچوں انگلیاں وہ جاری ہوئی اور کیا جاری ہوئیں کہ واہ وا جاری ہو گئی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کو جو امیجنیشن جو تخیل حاصل ہے سبحان اللہ کمال کرتے ہیں آلہ حضرت اب جو شیر ہے میراج کا واقعہ ہے نبی پاک علیہ السلات و السلام کی سواری سبحان اللہ آسمانوں سے گزرتی ہوئی جا رہی ہے چونکہ چاند اور تارے بھی آسمان پر تو نبی پاک علی اصلاۃ والسلام کی جب نورانی سواری آسمانوں کی طرف گئی تو اس سے جو گرد اٹھی کیا مختل ہے اعلی حضرت کا اس سے جو گرد اٹھی اس گرد کی خیرات لینے مہرو ماں جو ہیں یعنی چاند اور سورج جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں یہ گرد مل جائے تاکہ یہ نورانیت ہمیں بھی حاصل ہو جائے اعلی حضرت کے چاند اور سورج سے جو گفتگو کا انداز ہے تاروں سے جو بات کرنے کی عادت ہے سبحان اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں نا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا کہ ماہ نو دیکھیں ہلال جس کو کہتے ہیں فرسٹ ڈے کا جو چاند ہوتا ہے وہ کشکول کی مانند ہوتا ہے آلہ کہتے ہیں پہلا دن ہے کشکول لے کر جلدی سے مدینے آ اور میرے آقا کے در سے پورے مہینے کی خیرات لے جا تو سبحان اللہ اس شعر میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کمال کی اعلی لکھتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرو یعنی پیارے آکا کی سواری کی جو گرد ہے اس سے نور کی خیراترو ماں لوٹ رہے تھے دوڑ رہے تھے کہ نبی یہ پاک سے وہ خیرات لے لے کیوں کی سواری ہمارے قریب سے گزر رہی ہے نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرو ماں اللہ اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ نور واہ واہ لفظ کو کسی اور انداز میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے شاید مجھے اور آپ کو یہ کام دیا جائے تو ہم کبھی بھی نہ استعمال کر سکیں مگر اعلیٰ حضرت نے لفظ واہ واہ کو گویا کسی کو تمبی کرنے کے لیے کسی پر تنظ کرنے کے لیے کسی کو جھنجوڑنے کے لیے کس طرح استعمال کیا کسی اور پہ نہیں کیا اپنی ذات کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ کیا لکھتے ہیں نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ اے میرے نفس مجھے عقل نہیں دن ب لمحہ ب لمحہ جرم پہ جرم کیے جا رہا ہے گنا پہ گنا کیے جا رہا ہے قیامت کے دن کیسے جواب دے گا تیری تیری اوقات نہیں کہ تُو اتنا بڑا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا سکے کیا لکھتے ہیں نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو وہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری وا وا کیسے اٹھائے گا ذرا غور کیا اب ذرا غور کریں یہ لفظ وا وا تعریف ہی نہیں ہے لیکن یہاں کیسی تمبی ہے کیسا اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے میرے اسلامی بھائی اور شیر کو اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے سنیں کہ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو وہاں کے سر پہ اتنا بوجھ داری واہ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ دیکھو کا ساگا جل میں ہے نا تم آسل پے تنگو جی بھاری کریم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں فکر رضا عشق رضا سوز رضا کی کچھ برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق رسول بنائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اس طرح کے سلسلے آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے اگلے سلسلے میں ایک اور کلام لے کر حاضر ہوں گے آج کے کلام کو سن کر سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کی زبان پر بے ساختہ جاری ہو رہا ہے वा, वा, वा, वा, वा, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ گو ہیں نغماتے رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کو